الحمد لله ربي العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع لذين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المهترى السمعين دینیو اور دوستوں نبی عظیم صلاف صلام تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مقوص فرمایا اور آپ کی زندگی میں نبوت سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد بھی بڑے خوابس بڑی مشکلات بڑے واقعات نما ہو گئی یہ ہم سب کے لیے بڑی بڑا اور مچھلی ہے کیا سامان ہمارے لیے ہن قو مصنفیوں کی یہ ضروری, ضروری ہے کہ نبی علیہ رہسان کی سیرت کو پڑھیں پڑھائیں مطالعہ کریں اولاد اور عہد ویال کو بھی نبی علیہ صلاف خان کی سیرت ہم سنائیں اور بتائیں اور اس سے ہمیں جو عبرت اور نصیحت حاصل ہونی چاہیے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے ہم سب کے لیے بڑی ہی عبرت اور نصیحت استقامت کا سامان اللہ نے نبی کی سیرت میں رکھا ہے جو حادثات اور واقعات بڑے اہم رونما ہوئے ان میں ایک ہجرت کا واقعہ ہے جس ہجرت سے ہمارا سال ہجری اور عربی سال ہمارا شروع ہوتا ہے ہجرت نہایت اہم واقعات میں سے ہے اور نبی علیہ السلاط کی زندگی اور اسلام کے ایک نئے رخ پر اللہ تعالی نے ہجرت کے بعد نبی علیہ صلاق شام اور اسلام کو ڈالا ان شاء اللہ رہ کی دنیا تک باقی رہے گا اس میں جو بڑے واقعات پیش آئے ہیں, ہیں حجرت کے موقع پر ان میں سے چند کر کشکرا بطور مثال اور عبرت نصیحت ہم کرتے ہیں سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا نویل رہس راک شام جب صدیق اکبر کو لے کر کے احساس ساتھ رات کو نکلے اور گارے سور میں جا کر کے پناہ لیا پہاڑ کے اوپر ایک لار اسی نے آپ جا کر کے پناہ لیے مکے کے کفار مشکل کو جب صبح پتہ چلا جب معلوم ہوا تو انہوں نے چاروں طرف سے ڈھونڈنا شروع کیا جہاں جہاں بھی شک ہو سکتا تھا وہاں وہاں وہ گئے لیکن اللہ رب العالمی نے آپ کی حفاظت کی غار شور پر ڈھونڈتے ہوئے آپ غار کے اندر نیچے تھے صدیق کربر کے ساتھ اور کفہار مکہ بالکل وہیں کھڑے ہو کر کیسے دیکھ لی تھی سب سے زندگی میں سب سے خطرناک دن جو آپ کے حیات اور موت کا کار مکہ نے سمجھا کر مجھے نوی ارحی سرا کشانی ساری ہاتھ سدی کنر کے ساتھ اسی گار میں نیچے ہیں اور کار مکہ اس لے کر کے ہی ڈھونڈ رہے ہیں چاروں طرف سے جان کریں گے سدی چندر کے پاؤں والے زمین نکل گئی کفار شروع اللہ یہ سب ہمارے سر پر کھڑے ہیں لوگوں کا راہ قدم ہے لاسورنا اب تو ان کا ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں میں تو پا چکی ہیں اگر ان میں سے کوئی اپنے انگوٹھے کو بھی دیکھنا چاہے گا تو انگوٹھے سے پہلے اس کی نظر ہمارے اور آج کے اوپر پڑ جائے گی اب اندر سے نہ بھگنے کا کوئی راستہ ہے چکنے کا اور ایک پروار لے کر ہمارے ہماری گرفتاری اور قتل کا ارادہ کر کے سر پر کھڑے ہوئے نبی رحیصلہ تو سہ چونکہ قرآن پاک نے وعدہ کیا اللہ آپ کی نبی مار والوں کی مدد کرتے نشان کرتے صاحب کا میرا ملک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ کی عبادت کرے گا نبی رحی شراب بڑے یقین اور تبتر اور جذب کے ساتھ فرمایا ہمارا بندوں کا بے اس لیے اللہ سال سہول ایسا وہ بک ہے یہ پچاسوں کافی کھڑے ہیں کے ساتھ اور ہم اس گاڑ میں ہی کہیں بھائی کنٹرے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن تمہارا کیا کیا ہے ابو بکر کا بتاؤ دو اللہ کے محبوب بندے ہیں ایک اللہ کا رسول ہے دوسرا صدیق ہے وہ ماحول ہے تو اور ان دونوں کا تیسرا ساتھی خود اللہ رب العالمی بن چکا ہے بتاؤ کیا تمہارا چارج ہے قرآن پاپ نے کیا کرو سب کو قیامت آنے والے مسلمان اگر تو مسلمان کرو اور صحیح والوں میں عقیدے کا بھی اور اس کے بعد شن میں اور کلو اس سل میں کام پابند انو تو مانا سوچو جب نبی وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے اے ابو بکر ہے لا تحم رکھنا ہمارا تمہارا ہمارے تمہارے, تمہارے ساتھ اللہ وادق ہے آپ ضرورت ہے اسی ایمان کی اسی یقین کی یقین محبت اگر فائدہ محبت ساتھ یہ سند کا نیب ہے مرت و کشم سی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین اور ایمان و توقل تتا فرمائے نمبر دو دوسری بڑی اہم چیز جی امانت داری نوی رہے شوشن پوری دنیا میں کائنات کے سب سے بڑی امانتار کی اس نامی نوت کے پچھلے بھی کچھ فارمکھنا آپ کا لطب رکھتے تھے صادق الامین اسی لیے مکھے اس زمانے اور بڑے کا کوئی رواج نہیں تھا سارے لوگ اپنی امانت کفا کسی کافر کے پاس امانت نہیں رکھتے تھے نبی الحسولا خان پر یق یقین کے ساتھ امانت رکھتے تھے محمد کی جان چلی جی لیکن کبھی ہماری امانت نے سمانت نہیں کرنے لگی نبی علیہ خان کے پاس کفار کی بڑی امانت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کرنے لگے تو اپنی جگہ پر حضرت علی کو میں لکھا دیا فرمایا علی ہم آج جا رہے ہیں لیکن اتنی فلا فلا کافر مشرف غیر مسلم کی ہمارے پاس ہیں کسی کی امانت ہمارے لیے حلال نہیں کل صبح سب کی امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا دوستو آج امانت کی بڑی ضرورت ہے سب سے بڑی چیز اسلام کے مسلمانوں کی اردو جو ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھا میرے بھائیوں امانت خریدی آج مسلمانوں میں میں نے باری ترک کر دیا یا من یا لا خون اللہ و رسول و تخون امانت مان تم تے ایمان اللہ کی امانت میں شانت کرو نہ انسانوں کی امانت میں شانت کرو تمہیں معلوم ہے کہ امانت میں شعرت کرنا کتنا بدترین جرم ہے تو دوستوں داری ہمارے اندر ہونی چاہیے اگر ہمارے اندر امانت آ جائے تو اللہ رب العالمی تاکہ اللہ رب العالمی حکم دیتا ہے کہ ایمان والو تم امانت کو امانت سارے امار سارے کو دے دو امانت میں خیال نہ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دار بنائے نبی اس اسلام کے کی بدل کی اسلام کا تحریک اور مسلمانوں کی عزت کے بادشاہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے امانت داری بتایا ہے اللہ کو نشاط رمایا اول ما من و معلومت علامہ سب سے پہلی چیز ہماری امت سے جو اچھا کی جس کے بارے سے برائی رو عذاب کھ ڈرما دے جب کھول دے گا او امانت داری ہے امانت داری مسلمان طے کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہمارا داد دے اقونۃ من خیدیہ واستقر اللہ من كل ذنب من تویل الحمدللہ وتبارک وتمام العبادات ہجرت کے موقع پر جو کاغم انجام دیئے جو آپ کے ساتھ حادثے رونما ہوئے جس میں سب سے بڑی عبرت اور نصیحت ان میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی اسلام کا الفت کا محمد محبت کا پیغام پہنچانا ہم رسول سلام ربی اللہ تعالیٰ کے عوائد ہے سنا ترین ان نے ماجا احمد نے حمل کیا ندی سرف شام اونٹنی بسوار تھے جب ندینے میں داخل ہوئے پورا مدینہ امت پڑا آپ اونٹنی بسوار ایک ہی پیغام دے رہے تھے یا سیلون سنے تب سیلون جن تب سلام تو آپ کی چار پیغرنٹی ہے اگر پہلے دونوں کو ملائیں تو ان چاروں سے شہر ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا پیغام تو تھا یا سلام اے مسلمان ہو آپ اپنے خوب سلام کیا کرو السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمت اللہ جہاں بھی مسلمان بھائیوں سے ملو سلام سے ابتدا ہونی چاہیے اللہ سے دعا کرو ہمیں ہم کو ہم مسلمانوں کو چیزیں ہماری شخص ہماری سور ہمارا چندر ہمارے چال چلن ایسے ہو کہ دور سے دیکھ کر کے مسلمان بھائی سمجھے یہ مسلمان آ رہا ہے اور وہ پک کر کے آپ سے سلام کرے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرے مسلمان بھائی اللہ سلامتی کا رحمتوں کا اور برکتوں کا دروازہ پول دی اتنی بڑی خیر و برکت نے میں رکھی تھی لیکن آج مسلمان اس سننے سے بہت دور ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے سلام کرنے کی تو نصیب فرمائے نمبر چار بس مسلمان ہوں سہمی کا رکھیا کرو رشتے نعتوں کو جو رشتے نعتوں میں بدار پیدا کرنے سے بچوں کیوں اللہ کا رسول نے لا فرمایا انسان کے مان میں انسان کے اولاد میں انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بڑھت دیکھتا اگر وہ سیر رحمی کرے اور ان لحمت کامل جی ہنتا کے رحمل جس خاندان جس بات اور جس قبیلے میں رشتے ناطے میں بغا پیدا کرنے والے اللہ نے والے ہاں اللہ کر پورے کام اور کبھی ایسے رحمتوں دروازہ بند کر دیتے ہیں نمبر چار پانچ اتحا مدام اے ایم لوگو کھانا کھلانے والے بنو گریب مشکل محتاط پریشان حل مسافر ہر ایک کو کھانا کھلانے کی کوشش کرو تمہارے علم میں کوئی انسان پوکھا نہ رہ جائے اگر تمہارے اندر استاد ہے کھانا ضرور کھلاؤ نمبر چھ بڑی اہم چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو فرمائے اپنے بولنا ون وسن سن اب سارے لوگ سوئے ہو تو اس کر کے تحج کی نماز پڑھو سبق پر پھر امانت کا دیہانت کا سے کام دنیا میں امامت کا سوئے کر نہ لے سبزی رکا بھی رجے کوئی اپنا سبھی رات کے تاروں میں اپنا راستہ پیدا کرے ضرور سے ہم رات کو تھوڑا سا پگارے بستر کو چھوڑے اور نماز پر. کر کے اللہ رب العظمی سے تعلق جوڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نئے کام کی توفی نصیب فرمائے کردہ داخلہ جو پریشان اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے ہم میں, ہم میں جو اور فنا میں اللہ عید صحت دے جو ہے اللہ رب العظمی ان کو انہیں جنت تصیف فرما اور جو محفوظ ہے اللہ تعالیٰ سے ان کو محبود رکھے الہ آباد میں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے, کے, کے رئی خلیفہ اور ان کے عوام کے عبادت فرمان جس حاکم اللہ ان تمام حضرات سے وہ کام ہے جس میں آپ کریدا ہے امت کے ہوا ہے کام کی خیر ہے ہر ایک ان کے ہاتھوں کو روک لے آپ کی غرض آپ کی ناردگی قانون اور ملت کا نقصان دنیا کے سارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جان و مال کے احباد بل مسلمین عباد اللہ رحمكم اللہ اِن اللہ سے برکر و الحمت کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں لائٹ کو دبانا نہ بھولے تاکہ کو نئی ویڈیو برابر لائک اور شیئر کرنا نہ